سے سڑی سردہ سادے دو یہ نہ درغم پیدل مسیع ہے وہ سلطنت انصاری روید برانی دا بادشاہ نا تھا ما کا ما او او فصاحب بالخیار او ن تخیر میں چا چیب پہ مورم کر ذکر وہ علی قره حسن احمد نے کا ہے تو یا رسول اللہ سیاب اوسد و نسک شاعت زیامت تنجن و نسک متقو <متنسان> رضی <متنسان> فی الحال جائزار کی دی. دی. کی کی تاخیر جینس سے پکڑنا بڑے مقامات دو سوش میں تو دو سو تو گریز سوا ضرور بند ہو ہاتھوں سوا تو ہاتھوں سوا يا حكم الله عليه وسلم فقالت هل اكو قال وما شارك السلام وقالت على هذه في رمضان قال هل بسد يؤ صوت قرقبه القرنا قال باستهدي ان شو سكين المسكين قال لا قال ايش معلوم في ساكنه فقر هو اگر کباب کرے آزاد جی فقال وما فقال وقال وما ذاكا فقال وقاط بأهلي في رمضانا قال تجدورك أبدا قال لا قال فألت الصديو أن تصوب شهرين وتطابين قال لا قال فتصديو أن تصوب ستين مسكرين قال لا قال فجاء رجل من الانصار بأعلاق ولا رقور مختل فيه تمرن وقال اذهب بهذا فتصدق فيه قال أعلا أحوج منا يا رسول الله والذي بافك بالحق ما بين رابطيها أهل بيتك أهل بيت أحوج منا ثم قال اذهب فأدعم أهلكا أدعم أهلكا سيدا اشتركوا فيه بها دين خاطر فارت ازہ تھا اور قور بشیف ہو کفار کی رسم اس کے ناطر ففارت یمین دی رسم قید کنی تھیسائین کو خلق آیات کے ذکر دینے اجداد رکھتے ہیں وہ حدیث سلاوڑی کو بارہ کفارت اظہار کی حدیث سلاوڑے چن کو دقی دو لگا خدا چپ جی حیثیت کی فارشی مغد کر جمہور مسزاد حیثیت راؤ تجاهر کلا عذاب قربت سے ایشو نہ اج دی بوتا بدر دا عدم کفارت ال مطلق دی اور اج ہدار کہ کفارت یمین مطلق دی کہ نام مطلق دی لگا نبی نے صاحب کی تبوسن دا کلا نے اعلی حدتیاں تو سوما اعلی حدتیاں تو تم سیدی نے اس کے نے قال لا حد مطلقے قریب ہو جانے بتا دین عالمین دے تا اس کے واجب نے سیکھے گیل کی فہرست دے صوری طور تم رہا بھائی فالد <سؤال> سجیوا تو رہا تھا دے دیکھو جی ہر لگا بابو کے سال مدین کی کی کفارے کتنا شدھ کفارت نین سزا دے ماتر فاداد کفاروں دا داد انہوں نے تحقیق میں مقدار کے ذکر شہد عمراسل حجاز دار احسا حبز تر تاری سب صرت دے, دے ناہناب ذکر سما اور تاریم ذکر شیو انصاف داردار دو وسلم کی دیا اردو کی داغیقاد کی ماں خبر دے سات احناب کرکی ناوی کی ادا دہ بلیا جز مرادی اور فراغم راضی اگر حادث گڑھ بنا حادث سے ذکر ما مناظر مناظرا کرنا سب خدا واقع چاہیے صحیح چیزیں ذکر تھا رجوع ثابت تھا مدانی صاحب نزید زمانہ کی معلوم شام الدہ شام تو دیکھیے گی زمانت نبی السلام کی رتن و سلسر الدین خدا زمانہ کی ہر بات ہو ار تعلیم ہو سرسکی رتم و سلس و ردین رتن و سرسر الدین تعلیم و سلسل سے جوڑی گی زیننا بمذکم مسلمان درہ جستاں سو عمد بانی کددا کمذے دیشو زمانے دے نبی علیہ السلام نہ چاغا تارینو رجدی جسل سی تے کہ نسل رتن وسلسلت نے یا ریت مدن وسلسلن ی بمذکم ويزيد فيه بزمن عمر العزيز طريقه راحت ثناء بن عمرو بن ابو قتيبه تا هو اصل بن قارات ثناء عليكم النا في القركان اسم عمر يودي زكاه رمضان في بض النبي صلى الله وسلم البض الاولي وفي كفاره ديبي بض النبي صلى الله وسلم قال ابو قتيبه قالنا قالنا ما مذنا قالوا من مضي بمو رانا رفض الا بمذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ماركم لو من افضل النعم صلى الله عليه وسلم باي شيء قلت تطرطون قلت كنا نعمل بمذ النبي صلى الله عليه وسلم قال امناضرا ان الابره انما يذكروا ذلك لقد جبت اغا بمذ النبي صلى الله عليه وسلم مال او جہاد کفارت کر دے صرف کفارت القتبل مامنا ذہنا مسکدار چکم رواز کی متقل ناوی کی متقمل کرما شی کو کافر ازادشی کفارہ کلاسی ابو قبار کی ممینا ممینہ شافی حمل تو متقب گئی سواد اور قبی ومینا کافر نے کافی کی نو حمل کے مقد مانے کا بن افضل جسر فارکھلا افضل البتہ کافر آزاد شردی کے اختلاف دے امام ہے جائز نہ اگر قبضہ ممی نظر کا متقل کر دے ہو غور اضاف بن رہے امداد آزاد اکڑش مدبرفار مدبر کی سیکھی کی ذکر خلافی دا یہ ماری کو بہانے پر اگر کاپ چاہ واجب دے تو یوم کافی کی حکمن آزادی مطبر نہ محمد کا انادی کچن مکاتب نہ بدر کتاب سادہ شور سین حکمر آزادی جمہور احمابر بانے آزادی احتاف امیف کی باری کی نے سیکھے گی سواد ابراہیم قري قرحثت ابن النومان قرحثتنا حماد بن زيد انا امرنا جابن ان رجر من الانصار تبر مقتول لواله يقول لهم ما لهم غيره فبادر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يستري بي ان فاشتروا رؤمض الحامي فبثمانيه مئه درهم القسيمات جابر بن الله يقول عبدا قبييا ما تعاملوا 70 احناب اطب ذمذبر سينوي ايب ذمذبر سينوي انوريمه سينوي ادا حوا حملهم ذمذبر جو اہل نظام مزرم زنز یا ظاف بے ذر خبیبہ یعنی بلکہ بے ذر منافع یعنی جارہ مال اور قول اذا تضافر بينه و بين اخره واطبق في الكفاره لمن ولاه ان کی اختلاف دونوں نے بعض نے صدا رچ زادوان ترجمہ تھے نے یہ باب ذکر کر دیا ہے اور بعض لوگوں کی ذات کا اپ نے بینه و بین اخرا ذو جزء بل باب او بے اطبق فی کفاره من ولاه ذابل باب نے اور راجہ موجود ہے ذابل من ولاه دامود تعلق نے جیول کھورے تو کچھ یہ تھا پھر گفاروں کی نفتی کی سب شک نشرے جداد ہے گفارے پائے کی طرف اختلاف ہو دامود تعلق پاکی پر جداد کا آپ دن ملا ہو بینا کرا نمن بلا ہو کچرے موصر تفصیل مسلدار کچر دیں موثر ہو آزاد اکبا او زمان اداک اور قوماسروں نے بےعلام مشترک الا اور ذہم سراچے یتا پھر کفارہ کی دا یعنی عبد مشترک بھی اواوی یتاف کفارہ کی بھی کی اواات نے پھر کفارہ ابن عبد مشترک امام مسعود سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جائز ہے کہ شرع موثر بھی ان کو قلنا وہ اور قوماسروں نے بیرنسے کی کہ کی, کی امام بھانی پر ہندو کی, کی دو سوادو کی دو سونا کی گڑھ مقامات کی باید اس فی ایمان کی اس لغت پر نفس اخراج اور پر اخراج دیں جماعت اختلاج سے اللہ جیسنا اطلاق بری تاریخ مرادی کی تاریخ علم اچھے دے ان سے اللہ کسی مراد دار اور مقصود دار چیز اسلام وغیرہ حکم دا کرنا دا نے بھی دفاع دے چے اس اسلام مغیر الحکم نہ پر شرط دے اتصال ہے کہ کم حکم ذکر کی متصل بھی ہے او کو چے متصل نہ مغیر نہ دا ونے کو متقانے سے اسلام مغیر شے نے من ذکر کریو کہ وہ بدر فساد قائم شے بہ عالم کی آکو چے ظالم نہ پھل عذون دا رازم بری شے کھجے وہ یوسری من نقاب کرے کھدمن اراض کال بات یا بس ناراض ہوئی ان شاء اللہ نے کاٹو کیا وہی میں خرچ کرے خرچ کری یا وہ بھائی وہ خیمہ نہیں میں بھی, بھی, بھی بے عقد نا مات شو جارہ کی مشتری نہیں کار بات ہو گئی تھی ان شاء اللہ نہ بےآکت مارچ نہ دن بے ندان کی اجارہ کی علیف صاحب لکن ما تبر ہی بلکہ چرمت مادثی فل کا پھر منحل فلا کرا بلکہ قفیوالت الذي هو خير لوک چرے استثناء ما قبر فل استثناء بھی ملے کہ استثناء آسان امام حسین سلام علی ان ظارہ تفصیلی ہیں نہیں لیکن فارینا جدا صرف میں قفی کافر لیکن تو معلوم علاج السلامۃ قبر انا ہمت والسلام دار کی تو ہم تحقیق جدا ما قبر کا ارادے د تغیر د حکومی ان غرض استثناء نے تغیر د حکومی اور ورد استثناء دامت د حکومت نفس تبری کو رسول حا تبریفر وقالنا والله لا احملكم وما عندي ما احملكم ثم ركبنا ما شاء الله واذيب شاعر فامرنا بالمنادئ ونسل شددت الروس ونسن ميكي شبك سوا يا كميرشكي فلما طلعنا قال بعضنا رب الله يبارك الله لنا اعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فهل لا يحملنا فحملنا فقال ابو مصاف اعتنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك فقامنا فقلنا ما حملكم بالله وحملكم اني والله ان الله لا قدره सिर्फ للتبريك دي غلط طویل حکم نے حقوق تاکید دے چلا نے کہا ان شاء اللہ تبریق دے حق اللہ اتنا آباد اللہ کپر تجھے بھی ہے شب نے تقدیر مقدر گہن سمقلی ولی قالات اتنا عالم ابن عبد الله قالات اتنا سفیان اور سفیان علی شاہ میں ہجیرن عن عن تاوس سنا اورے نے قال قال سو امام عطوفہ 3235 نے کہ سنوں سوواتی ہے کہ بندہ ان کی فلاح سووات دعوات ہے کہ 90 ابراہیمہ قل للقد غلام المقادر باذن اللہ فقالوا صاحبہ قالوا یاریان البرکات قل ان شاء الله و فاضا فبین نفر تکذیبات تنون بورا نے ان تبریک دے مقصد تنوير دو حكم نده دو بريك دو فارف نسيا فطاف فا بإن فلم تاتي من ثم من هن بولدين إلا واحد اذن بشكل غلامت فقال ابو ريد لو قال إن شاء الله لم يحنث وخفت دارك حالك يربيه مالا من قلقين نبيل صلى الله عليه وسلم نبيل صلى الله عليه وسلم إن نبيل صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله لم يحنث لذلك إنس مراد صلي إنس يوم مقابل دو باريات ده لذلك إنس فبارات عدم يقول في المراه دامانا براتا مقابل آگے طواف ہوتے داخل دے قسم سمپتان دلانے دلانے طواف ہو بچے کیا کم شبان مقصود دے مقصد اصل محلوبہ محلو دے محلوبیہ کا طواف دے نہ اختیار نہ بہار دے پائے بار وہاں سے لیکن چا مقصد تواف دے جلد حسن مراد مقابل باریت نہ آن دے آنس کو مانا تھا آدم حسول مراد آدم فوز مرا نہ کامیاب گردی دلے وے۔ ان شاء اللہ جواب قبل اور سدار شری کی تقدیم جیز مطلق مالی مالی دا دا مختار جز میں القفا کفارہ قبر تقدیم سی دے احتش و احتامش لیکن کفارے بدنی سون دے دے تقدیم نے دے احنا دا تقدیم دے کفارے باسمان با مطلق نقد نے موجودہ حادیث دیو فریل نے گردی موجودہ حادث کی حدیث کی ذکر مختلف مکھ نم گئی تقادات ترتیب نہ خارج نہ دلیل قسم قسم قسم قسم نفسی لاو نفس نبی بلکہ سبب گناہ۔ تا قسم کر دے بھو ابے دعوے تقلاب کے سبب فارم سببش اور تقدیم گم و سبب سبب سین قسم کی اوقات سبب فردے تسلاتی نسلاتی دام تو دیکھ بے کفارم مانی ہوئی سبق کفارا بدری ہوئی علیور اسماعیل ابراہیمان کا رکھوں قالا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي رايت يا ابو الله اتعمه ابدا رايتكم بيرقام ذلك ابينا رمضان خالص کا دم کی نبیل رمضان خالص کے ذریعے مسرداتم جان خالص کروں اراده من الاشاعره اصباح به وهو يقسم عمر من والله لا احملكم ما عندي ما احملكم قال هذا طرفنا بوديه رسول الله صلى فطرا ان هؤلاء الاشرار اين هؤلاء الاشرار بعضنا فعملوا ما بخفض الذور غر الذرى قال فصدف فاندفع... ما فدبارا بقوت يا اصحابي اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتحوا فهلبا الله يقبلنا ثم ارتدينا عملانا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم يميرو والله لا ان تغفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يميرو لا نلفق ابدا ايرجونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكروه يميرو فرجع فرجعنا بقوتنا يا رسول الله اتيناك نسلمك او فعرفنا انك نسيتا و يبينك فقال ان رضو فإنما أحمركم <متحدث> الله إني والله إن شاء الله لا أحبك ورائبين فأراغي راغير منها إلا آذيت الذي وغير خير و تحللت وعطابعو حماد بن عزيز خانا يبا نقولوا آتكي ذكر دو حلس مقدم دفع آداد كفاريبان و تحللت عن قيامته والقاسم بن عاصم القرشي اعترى ابي دي قراته كما قدبه قراته الوهابي انا يبارك القرابات والقاسم التميمي امزاده بهذا وذي قراته كما ما ما قراته كما ذواري عبد الوارث قراته كما ايوب بهذا وذي قراته كما محمد بن الله قراته كما عمر وعمر قراته فاريد القراء انما اطعون الحسن عن دره قال في صفه رسول الله صلى الله عليه لا تسقر الاماره لا تسقر الاماره فانك ينوبتها عن غير فتره او ان طاريا وان اوتيتها ان مصر ريا واذا عرفت على ابن فرائد غير اخرتنا فاضل الذي هو الذي عالمين خير منك انس مخكش كبارص و ويندال الف منطقيه من ترتيب انك وكفرائه امين ترى اشهرهم هذه من ابن تابع تقدم ذي انس كيفه كباري بار زغل مصاميات ذكر و سماط من اربع وفميد هو قطالته ومنصور ويشاب